الذين يؤمنون بربهم يقيمون الصلاه وياتون الزكاه سبحان الله بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله نهايه عاقبه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 رسلیم روک شوق نالوچی بعد میں سلاد یا رسول اللہ والا آل کا سہابیا سیدیا حبی بل سلا تو سلام یا سیدی یا حبیب اللہ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 بہادی نقش بندی رضی اللہ تعالی حسال انفل پاک ہے اور جناب ایسے نقش بندیا کوئی خاص نگاہر کرم ہے جس دے نتیجہ دور سے مبارک سلانا ہوں نے آپ کے اس جامعہ جامیا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 نسبت مضبوط ہوبیا دے دے اور وہ او امبیال ہے مسلام والا ایم طریقہ اپناو جسر کسے قسم دی گیروں ملاوٹ نہ ہو کیونکہ لا تاجد لا, لا تاجی بل سنت اللہ ہے تبدیلا اللہ دی سنت طریقہ نہیں بدل ہوتا او ایک ہی لوگوں دی اصلاح دا طریقہ رب سونے ایکو ہی کوئی رکھا ہوا ہے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 اپنے دین اور انسانیت دے دے کار دا سنو کہ اسلام دنیا اصلاح دا کلی اصلاح دا طریقہ دا ہے کار کی اختیار کردہ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 تقریر جو ہو رہی میں بتائی چلو تھوجن والا خوشبا اللہ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 باقی دفی ہو لا تکو نیسولہ بلایا ایسا تو بلا چھیا اپنا آپ توجہ بلا اسلام صدقے جا روڑے اگو ہٹا ٹےما پند رکاوٹ دور ہے جہاد دار کال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 لندر اقبال بول اٹھیا خلے سے بسی نئے ماؤ زخ دنگے اگنی متی کہ اگر باپا یا شفتد نبرد شکار خدرا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 سبحان اللہ سب نی بند سرا میرے نال روک نال دے کوئی راج تالی کوئی را <وی> <وی> <وی>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 جاو توجہ فرماؤ پر بال آخر نال بھاوے نہ لو لگدیا ٹپدا اپنے میزے دی نوک سڈے سینے لا جاوے اصل زخمی ہو کے ترپتے رہیے سانو یہ نہیں واہ واہ واہ واہ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 ستا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کت سکتا ہے رے کہا جگر مرد ناداں پر کلا نرم نرمنا دکر بے اثر دیکھی جی تھی یہ دا بھی مطلب سمجھا پڑنا کیونکہ قوم تعلیم یافتہ ہے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 آخر تک مثال خدا بندے مثال ہو جائی بی جی کر دے اسلے فصل نے اٹکوگ کلو جڑی بوٹیاں آخری انہوں دا کم کی ہوں نہ مراد دا کم ہوں وہ فصل ہمیشہ خراب نے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 اسلام دی پیداوار سی جڑے بیج سٹھ دے سن میرے پاک نبی دے یار اسلام دا بیج جڑے بوندے رہے او دی حفاظت پھر حکومت کر دی رہی حکومت حفاظت کر دی رہی کیونکہ حکومت باغ دا مالی ہے توجہ نہیں کی دی ہے مالی وے مالی, وے مالی دا د نہیں وہ مالی دا کم پانی دینا توجہ نہیں کی مالی کم پانی دینا مشکاں پاوے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 لوگ پوچھتے سارا کلمہ کیوں پڑے سن یار سانو جڑا سکون اسلام دے معاشرے, اے اے سانو دے معاشرے آیا سانو اپنے دے معاشرے نہیں آیا سانو پتہ لگ گیا انسانیتھی شفا رحمت صرف نبی دے دین اسلام تجو نہیں ہاں مدنی سرکار دے یار نے اتنے انگوٹھے رکھ کے کلمے نہیں جے پڑھائے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 ڈاک بھی, بھی کوئی کوئی بندیا سڈے کوٹ لکھپت ہے شہر کی کیا گل کرنا وا پورے باہر سے فرما روزانہ پھرنا پھر ہوں مینو پتا ہے حالات کی خدا جی بندے وہ سدکے دیا جب مدنی سرکار دے صحابہ نے ماشرہ پاک انسان کا بنایا ہے تعلیم تربیت انسان اسلام والی دے کے ماحول بنایا ہے، پھر یہ وقت آیا جائے کا شہر تو مکے تک کلی بڑی بی بی مائی جو سی دی اللہ تو سوا کسے دا ڈر نہیں سی بے کرتی عدی بن حاتم ہاتھ پہ نام سنیا جنا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 عمر کہڑا عمر دا خدا پیا انسان انسان عمر جدو سنیے گل سوچیا سوچیا کیوں نہ ہو یہ وقت والی تھی میرے گھر چ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 رے تشر کرنی کری بہرحال مجھے تو یہ پسند نہ اللہ، او دے نیو چنگا لگا سی جی گل ایک داتا دربار دے پارو کٹھے کر لینا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 توجہ نہیں کی تھی کیوں آ کہ میری کارواں نہیں خوے دل نوازی کہ ایسی گل نہیں سن کر سکتے جڑی اگلے سننے والے دل نوازی جاوے تے تو فیصلہ کرے کہ واہ وے سچے تو یہ توجہ نہیں ہو کی تھی حق دی چوٹ سینے دار جے سد کے جا کلنگر اقبال لا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 لیکن وہ ادا نہ سنایا جی مطلب عذاب دھم کی دھمکی جتنا سونے نے کافر دے خلاف جو کچھ آوے منافک دے خلاف جو کچھ آوے بریا کے خلاف جو کچھ قرآن بولیا سنایا جی نا نا کیوں آپ فسن گے نہیں کردو اس کا مطلب ہے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 جڑے آتے ہیں وہاں نے وڈیر لکھے کتاب دے جی اندر لکھا تو میرے کوئی تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف لکھنے والا منظور نومانی بشارتے بشارتے سنائے بشارتے سنائے چلے چلے جو کہ بشارتے سنا بشارتے وئی دے سنا وئی دیں بشارتے سنا چیلے لاو والا ہے جہے چیلے لاون جانے نے پچرے چکے اندر آیا کہ بشارتیں ہے خوشخبری سنایا جی خوشخبری سنایا جی آ کے جاؤ تو مسیح وال قدم بھرو گے تو انکیا جتی اتارو گے انکیاں مشواق کرو گے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 ایک کیوں پٹھا بایا یہ لیڈر نے ایک کنجر فسا چکر کارو فس میں نے, پس نے, پس نے, پس نے. کہا دالمو. فساؤ نہیں ہزور کیمت کو فساؤ توجہ نہیں ہوگی ہاں جب فساو کی گل آ گی میں ڈنڈی مارا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 پیداوار اس فضل دی نبی سرکار دے دانتھانتے ولایت دنکے واجگئے ہر انسان امنتے شک دی زندگی بسر کی تی جان وی محفوظ مال وی محفوظ عزت وی محفوظ دنیا دی فکر کوئی نہیں آر بندہ آخرت دی فکر جلگا کھڑا وے جنت بڑا ہی جاندہ ہے تیٹری ہے جنت بڑا ہی جاندہ ہے تیٹری جاندہ ہے اے طریقہ اسلام دا سی سوچھو ہے کوئی نہ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 اس کا نام ہے ویلیم بیلم کیا منام ہے؟ اید ویج لکھیا جنوں آگیں راگنوں انہیں آ پیا کے اٹھایا ہے انہوں کویتنوں کہ تو پہلوں قبضہ کرتا کہ تیرے نالے لڑے گا تیرے میں جواز لپ جاوے توجہ نہیں کی تھی منصوبہ تھیا کہ تیل دے تیل دے کمیان تے قبضے دا انگل سمجھی چلو میں آنا بیجے میں بھی کیتا حملہ ہو گیا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 پاک بتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مس کی پاک دی. پرتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ دیا دی. رنگ سازا چنری رنگ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 سن، اٹھ میرے حکم اٹھ حکمال سی کلمن بھی سی آ جڑے تھانے تھاڑے اندے سن آلے منج ددکے جا امام احمد رضا بریلوی ہویا ہوا اے یہ سدکے جا ساڈے آدھے سن پچھوں اگریز آپ آئی پروفیسر آیا بستا ماسٹر آیا سکار آیا ڈاکٹر آیا جدید آیا لبرل آیا oh. موت دل آیا توجہ <تصفح> بگتا والا لگا آیا ارسان کے چھٹے مارے تے بیج سٹے ساڈے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> بیج سٹتے سن دے دین دو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 پچھوں آئے ادھر آئے بکت والے لے آئے یہ پچھوں جمس اگریزی لگریزی جنس نے چھٹے مارے کی مارے مڑ تیار ہوئی جنس وہ دائی خدا میرے رابنا مڑ تھا بچ کچہریاں بج رہے جلو پانچ سو ڈال کر پھر جھوٹا پرچا بنا ہے تو ہے میرا ہوں کل ہی کل ہی میرا ایک دوست فریجیات چون چون وہ بچارا مظلوم قتل ان اندر رشتہ دار عورت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 میرا مرشد میرا خاجہ خدا بخص خیر پوری فرماؤں دینے ٹھیکے بے لیا جا مرید حجن اٹر گیا توجہ نراغ سبان اللہ مرید حجن اٹر گیا وے جدوں واپس آیا وے دیکھ دا کیے اونا اسے مرید دا مرشد خاجہ خدا بخص پانی دا مت کا بھر کے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 हाँ स्प्रे करो देखर में तो फिर देखो मुझी कि नहीं आऊंगी जरी माहरी कर देने जानबूझ कर ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे फसलों की ज्यादा से ज्यादा तबाही मुमकिन हो बहुतियां तो बहुत फसल बोलो बोलो नसलां अंदर का प्रोग्राम यह होता है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 جس چڑ ج مزا لے جن کے نمان بھی غیرت مانسا خطرہ رہ جائے انہیں اگریزوں کا چٹو پڑ کے تو لڑکا آدھی بڑھ جانا مردہ بڑا کے تا پیجنا تاکہ بال آدھا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 उधरों मन बेवकूफ दुश्मन सज समझ सजन समझण दुश्मन मन बुद्धू शराब से हाजी उथे पचाओ फिर شراب بھی پچاؤ اور سکول پچاؤ تے نال تھے جناب آکھے جوئے پچاؤ تے رن دے کپڑے اتار لو بختہ الیاں دے اے آکھے تہذیب اے وہ این دی تہذیب اے کسے کھوتے تے سوراں والی تہذیب ہونی اے تے مول بندے اپنے آپی ہی برباد ہونے نے اسلام دی تہذیب تے سی جوا مکھ جا کوئی مال کسے دا اس کے نال نہ لوے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 میرا بولو تو صحیح سنو سنو تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم فل فیکل ایجوکیشن گیارہویں جماعت کی فزیکل مطلب ہوتا ہے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 تک رب تر کوئی ساتھ نہیں سبحان اللہ اچھا ایک جی ترقی ہے خواتین تین اتنے نے پردے والیا دو تیسری بیٹھی دو پردے والی روا پہ وکھا نی تیسری بیٹھی ہو آدھی لا لاؤ میں لائی بیٹھی تھلے پھر دے پے آ ساریا ترقی آئی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 इे मा। मा। सलूट मार इन दी इक्सर कमीना उसे होज्जत भी लुटे तो फलूट भी उठे मारी खड़िए डाय ट्रैकिंग करनीको बूए ते आके सलूट मार उसे सिदा जेल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 قرآن دے موافق کہڑی لگتی ہے مخالف کے ہے سچ بولے جی تو آخر مسلمان جیسمان اپنے دل سے پوچھ ملا پوچ. سے پوچھ اقبال آتا ہے قرآن دے مطابق کے مطابق کہ بولے ]里حالی.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 کوئی بول یہ ہے سال نساب تعلیم تنظیم المدار توجو ہے کوئی نا ویس لوگ لوگ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 کٹا کرو سا بسوں والا کافی اور ترقی والا کافی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 پر دوسرے مولوی بھی نہیں کرتے مول بھی ڈرے دی گل کر رب رسول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 نمازا کیوں نہ قبول ہوا مڑ حاج کیوں نہ کرو <laughs> <laughs> مینو ایک چتی صاحب آ تصا دع منگو قبول نہیں ہوتی میں آڈے گھر دا سارا حرام حلال جو کھا مڑ ساڈے اندر بھی تے اوے نور آنا یا تو مینو میں خدا کرے تے اتوں نکلا کسی جنگلے جا پوا تے کھاوا پٹھے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 ٹریلر مر جو گئے پر کی کریے أو مجبوری ہے. کیے؟ مجبوری جی مجبوری میں آخیا کبلا اس قوم دی مجبوری کا کی پوچھنا ہاں جی اس قوم روپیہ جیسے کو وی مجبور ہے جیسے کو ارب روپیہ بھی مجبور ہے سدا بہار والے کی گیڈی چلتی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 نہ برا نہ عجیب مجبور ہے سات کھانے تیرے اگے پائے بس یہی مجبوری ہے ہماری قوم نمبر پر بیٹھ کر گال ہی نکالتے ہیں یہ کس نبی نے اس طریقے سے تبلیغ کی وزاحت فرمائے میں کسے دی تھی پونی ہونے کیوں بھائی میں کسے دی تھی پونی ہونے گالا کھڑی میں ہاں ایسا ضرور آخیرت کنجر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 شبرات جاگنے وہاں دے قبول دے دین فرد پورا ہو یہودی بارہ مہینے سو کے میں بدھو نہیں نہ میں خود شبرات جاگنا ہاں تقریر کرنا تکریف کرتے تھوں کیوں میں حضرت سدھی کے اکبر دا فرمان پڑیا میرے کا اس دا فرمان ہے اس دے نفل قبول نہیں ہوتے جہرے فرد